اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جاتی ہیں تو وہ کوہنی لگتے ہیں جناو ہم سے ملنی کی امید ناؤ کے اس کے سوا اور قرن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے تم فرماؤ مجھے ناؤ پہنچتا کہ میں اسے اپن طرف سے بدل دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے میں اگر اپنی رب کی نافرمان کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے